غفلتی لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں من من ربہم وهم يلعبون جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں لا جو بسر <تُبصرون> کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں اور یہ ظالم چُپ کے چپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے قال القول وهو پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے وہ ہر بات سنتا ہے ہر چیز سے باخبر ہے بل قال اکبا سلو یہی <الْأَوَّلُون> نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے بلکہ یہ ایک شاعر ہیں بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئے جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے آمنت حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے حالا کیا وہ ایمان نہیں لائی اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل خو لَا تَعْلَمُونَ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی نازل کرتے تھے لہذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو خالد اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں الوعد ومن نشاء پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا کم اصلا چاکیل اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے یا پھر بھی تم نہیں سمجھتے خوری اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی ہسو بسن ادو چنانچے جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے لا اور جیوں تم ما اترفتم مسکین کم مسا نکم لال سلو ان سے کہا گیا بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے شاید تم سے کچھ پوچھا جائے يا انا كُنَّا والی وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے فما زالت تلك حتى ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں لو اردنا ان نتخذ ہم ان اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا بل نقذف بالحق على فإذا هو زاهق ولكم الويل بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں تھکتے ہیں یوسف بہ نل وہ رات دن اس کی تصبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے امتخلی اور شرو بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درم برم ہو جاتے لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں لا يسأل ما يفعل وهم وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دے نہیں ہے اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی ام اتخذوا من خدو بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں اے پیغمبر ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وہی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے لہذا میری عبادت کرو اتخذ ولدا سبحانه بل عباد مُكْرَمُونَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يعملون وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اغْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وہ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں ومن يقل منهم اور اگر ان میں سے کوئی بلفز یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں جسل جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے الارض ان بهم فجاجا اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُحْرِضُونَ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے مو موڑے ہوئے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فهم اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا چناچے اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں کلو نفسی تر جاؤ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آسمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے ادر اکلین ک فرو تون الزون ذکر اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدا رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں قلق آیاتی فلا تستعجلون انسان جلد بازی کی خسرت لے کر پیدا ہوا ہے میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا لہذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ متوادی اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہهم النار ولا عن ظہورهم لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہهم سور کاش ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ان کو کوئی مدد میسر آئے گی بلتین فلا يستطيعون ردها ولا هم بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدا رحمان کے آذاب سے تمہارا بچاؤ کرے مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں تم تم نیو نیم بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے بل مت لائی بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباؤ و وجدات کو سامان عیش عطا کیا یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے قل انما ولا يسمع الصم اذا ما کہہ دو کہ میں تو تمہیں وہی کے ذریعے ڈراتا ہوں لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے ولا ان مسدتھم نفحۃ من عذاب ربک لا یقولن یا ویلنا لا یقولن یا ویلنا انا كنا اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی واقعی ہم لوگ ظالم تھے ونضع وَإِن كَانَ مِثْقَالَ مِن خردلٍ بها وَكَفَى بِنَا <حَاسِبِين> اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو الا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں اور ہم نے موسا اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار ہدایت کی ایک روشنی اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا اللہ بلغی بہم جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار دیگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو وہ دکھروم تم لہ اور اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو وَلَقَدَ آتَيْنَا رُشدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے اذ قال وقومه ما انتم لها وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو جد ن اب اندین وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے کالل پد تم تم اب سی بولا ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو. بالحق ام انت من انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو رب شہدی ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُّوا <مُدبرِين> اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی چنانچہ لهم لهم ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لهم ابراهيم کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں قالوا به الناس انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں چن اب پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے قال بل سال اہم هذا روم ان كانوا ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں جسم پالو الظالمون اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى لَقَدْ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں من دون ما لا ولا ابراہیم نے کہا بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان افل لكم ولما تعبدون من دون افلا تعقلون ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں کالو ہر سرو کم ا تم سائلی وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں چلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے کل نیا نونی بہ دم سلام چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاسری ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں کو بری طرح ناکام کر دیا إلى الأرض فيها للعالمين اور ہم انہیں اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں وَكُلَّن جعلنا صَالِحِينَ اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یاقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتَن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ وَكَانُوا لَنَا اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے وہی کے ذریعے انہیں نے کیا کرنے نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی تاکیق کی تھی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور لوت کو ہم نے حکمت اور علم اتا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے اذ نادا من قبل له من الكرب العظيم اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم علمتا کیا وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم اور داود اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے سل چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علمتا کیا تھا اور ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو تابے دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے لبوس لتحصنكم من بأسكم انتم اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی سنت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو ہوجری باخنا کن کلین اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہمیں ہر ہر بات کا پورا پورا علم ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عملا دُونَ ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے بس جب نالیوں أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُم رَحْمَتًا مِن عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ. پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے کلری اور اسماعیل اور ادریس اور زل کو دیکھو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے رحمتی ن ہوں فال اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے عَلَيْهِ فَنَادَا فون الن خود فند فند إِلَّا علوم اللہ علبہ نی مِنَ تمین اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے بے شک میں قصوروار ہوں وَكَذَلِكَ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات ادا کی اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں اور زکریہ کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یارب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں له له نہ رب خوشیائی چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور روپ کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے فرجها فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی کی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا امکم ام متوں کم یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں لہذا تم میری عبادت کرو نئی نوجیوں اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں فمن يعمل من الصالحات و مؤمن فلا كفران و پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی نہ قدری نہیں ہوگی اور ہم اس کوشش کو لکھتے جاتے ہیں وحرام على قرية لا يرجعون اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں یہاں تک کہ جب یا اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے والنی اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے ان کم امت ملو جہن تم لگا رے شرک کرنے والو یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے لو وکل نہ خالدون اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے لہم فی ہفی روس وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے ان سب لہم انسنا البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے یعنی نیک مومن ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا لا وہ اس کے سر سراہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم كنتم ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یوم نطو السماء کطی السجل للكتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلی اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیقی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے عَابِدِينَ بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے تو کیا تم اتعد قبول کرتے ہو فقل ان ان ما پھر بھی اگر یہ لوگ منہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں الل اعلان خبردار کر دیا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ان بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلندا سے کہی جاتی ہیں اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وَإِن أدري فتنة لكم ومتاع اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے قال وربنا المستعان على ما تصفون آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں